رحمیم اللہ مصل علیہ وحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مطلب سہن الشہ ورن الوشہ باقی تمام سامعین خارن کرامی براد اللہ صاحب کو سمجھتے واقعی سلامہ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درست کے دعوت شریف میں سے آج درس نمبر چار سو تیس ابلیگ بہتر ہے چار سو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور بہتر جو ہے اوراد فتح کا آج بہتر و درس ہے اور آج کے درس میں جو ہے اوراد فتح چونکہ مسند اور فتھی میں اوراد فدیہ میں آپ لوگوں نے بتایا تھا کل پچاس پہلے ایسے میں ملک انجام پچاس لا الہ الا اللہ ہے اور ہر لا الہ اللہ کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کی اور صفاتی نام اور اوصاف بیان ہوا ہے تو آج جو ہمارا جو ہے آج کی درس میں چار سو تیس پبلک بہتر میں سولہ جو ہے لا لال کا ذکر ہے اور جو ہے اس کے مختصر توضیع ہے اور یہ سولہ جو ہے لا لال کا پوری دعائیں کلما دیے ہیں لا الہ الحق حقا, حقا لا الہ الا اللہ حقاً حقا آج جو ہے اس سے مبارک دعا اور مقرد دعا کی تھوڑی سی توضیع آپ حضرات کے مبارکانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اس میں جو لا الا اللہ کی توضی تعلق تو کو بار بار کر چکا ہوں اس لاکھ کو لا نفی جنس بولتے ہیں لا یعنی ہرگز نہیں کوئی نہیں الہ معبود یعنی کوئی معبود نہیں اس کائنات میں کوئی بھی شے جتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو معبود ہونے کے لائق نہیں پرشش کے لائق نہیں ہے الا مغر سوائے اللہ و اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کے وجب الوجود اس مقدس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے یعنی یہ مقدسہ جو ہے کلمہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے اپنی امت کو تملیکی کی ہے اسے حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اتنے انبیاء آسمانی کتب سب بے جا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے سچی بندگی کریں تو لا الہ الا اللہ کی توضیع بار بار ہو چکا ہے اب اس میں نایا جو لفظ ہے وہ یہ حق عق لفظ حقاً کو دو دفعہ تقرار کیا ہے تو اب ہم نے جانا یہ دو دفعہ کیوں ذکر ہو گیا اور حق کا حق ان کا معنی کیا ہے تو عربی لغت میں حق جو ہے فعل حق کا یہ حق حق سے ہے اس کے معنی ثابت ہونا اور یہ حق آحق و ہا پر زیر کے ساتھ حق کا یح ہا پر پیش کے ساتھ حق ہو تو معنی لکھا ہے ثابت کرنا حقیقت سے واقف ہونا یقین کرنا حق پانا یہ چار معنی لکھا ہے اور حق ان معنی ٹھیک مرنائے مذہبی جو ہے لفظ جب حق ان کے لفظ, ان کے لفظ اسم میں سیکنڈ میں ہے تو ٹھیک صحیح سچ یہ تین معنی اقتبا کا دوسرا حق اختیار یہ معنی کیا اور حق وہ و حقیقت ان کا معنی لکھا ہے لفظ میں صداقت سچائی حقیقت واقعیت جو جس واقعیت رکھتے ہیں واقع میں موجود ہے سچ مجھ ہے صحت یہ معنیٰ کیا ہے تو ان مقدس معنی میں سے یہاں پر لا الہ الا اللہ حق حق الفظِ حق کے معنی میں یہاں لوگی معنی کے لحاظ سے جو یہاں پر حق حق ثابت ہونے کا معنی بھی یہاں درست ہو رہا ہے اور بلا شک شبہ یقین کا معنی بھی حق کا معنی حق فانہ بھی اور چونکہ یہاں معنی معنیٰ اسم کی طرف ہے اس لحاظ سے صحیح سچ حق اور سچائی حقیقت واقعیت یہ سارے معنی یہاں پر صداقت سب صحیح ہو رہا ہے یہاں پر معنی کو لے سکتے ہیں اب یہاں پر حق حق کو تقرار ذکر کیا ہے ڈبل ذکر کیا ہے یہاں پر کوئی فیل ذکر نہیں کیا حق حقن مزدر ہے حق یا حق سے اور حق یا حق دونوں کا مزدر حقن حقن ہے تو تگرار حق حق کس وجہ سے تو جان تھا بندہ خیر کو سمجھ میں آتا ہے یہ سابقہ لغات کا جو حوالہ ہے وہ القاموس الجدید جو عالمی لغات میں نے ادھر سے نقل کیا ہے جو معنی لوغی جن نے آپ کو بتایا ہاں جی اب آگے بندہ اس کی تھوڑا توجہ دینا چاہ رہا ہوں تو یہ تو تغرار ہوا ہے حقاً حقاً تغرار ہوا ہے یہ جو ہے کی سے تو اس میں جو حق اول جو ہے نایب ازفیل ہے ہاں جی فیل کے جانشین ہے یا حق و حقن ہے اصل میں یہ حق کو حقن یا حق کا حق حق حق, حق ہاں اس معنی میں تو فیل کے جانشین ہے اور دوسرا حقا جو ہے تاخیدی ہے محفول ملا کے تاخیدی ہے حق نے اول فیل کی تاخیر کے لے لایا تاکہ جو ہے ہمارے ذہن سے شکوق و شبہات کو دور کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کاغذات کا معبوط ہونا حق ہے سو فیصد حق ہے اور یہ بات سچ ہے صداقت پر مبنی ہے حقیقت پر مبنی ہے واقعیت رکھتے ہیں حقیقت رکھتے ہیں اور اس میں حقاً دوسرا کا جو تاخیر یہ ہے کہ اس میں بندے مومن کو شکوں کو شبہات کے کسی طرح گنجائش نہیں ہے اس معنی کو سمجھاتے ہیں تو لہذا جو ہے حقاً اول فیل کی جانشی نے اور حق میں نے دونوں تاخیر کے لیے لایا گیا عربی زبان میں تاخید کے لیے فعل کو ڈبل رہتے ہیں ہماری زبان میں بھی مظہر کو ڈبل رہتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارا کوئی بولتے ہیں فلانا کیا وہ آیا تھا آیا تھا آیا تھا ڈبل بولتے ہیں اس نے آنا تھا آنا تھا اس طرح ڈبل ڈبل بہتوں پر شک کو دور کا کے لیے بولتے ہیں یہاں پر بھی حق کن کو جو ہے محفول ملا تاخیر ہی بولتے ہیں فعل کی جو اللہ کے معبود ہونا جو اللہ کے کی لیے کیا ہے اسے ثبوت کی تاخیر کے لیے آیا ہے کہ ہمیں اس میں کسی قسم کے شک کے گنجائش نہ رہے تو اس طرح اللہ کے معبود برحق ہونے کو تاکید کے ساتھ ثابت و تحقق باشتا ہے حقاً حقاً کہ جو ہے پہلا حق فیل حقوں کا جانشین دوسرا حق جو ہے اس معنیٰۂ شیر کی تاخیر کے لیے تو اس طرح معنی یوں بن جائے گا کہ اللہ کے معبود برحق ہونے کو لا الہ الا اللہ اللہ سے کوئی معبود نہیں اس معبود برحق ہونے کو تحقیق کے ساتھ ثابت ہوا تحق و گھشت ہے تو اس طرح لا الہ الا اللہ حقن حقن جو اس کے معنی پھر یوں بن جائے گا کہ تو یہی اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ حق حق یعنی بلا شک و شبہ اللہ معبود ہے اور اللہ کا معبود ہونا سچ و صداقت و حقیقت و واقعیت رکھتا ہے اور اس میں کسی قسم کی شک و شعبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ حق و کی تقرار سے یہ ہمیں اس مطلب کو سمجھاتا ہے تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے اللہ کے الا اللہ الحقن کا مختصر ترجمہ تو یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ بالکل حق اور سچ بات ہے انحق حقاً حقا اور یہ بالکل حق اور سچ بات ہے اس میں بند مومن کو کسی قسم کی شرک شبہ کرنے کے کوئی گنجائش نہیں تو اس پر جو بندہ کی جو کچھ میرے متعلق یا کلمات کے ذہن میں جو میرے ذہن میں جو بھی مطالب آ جاتے ہیں اللہ کے لطف کرم سے وہ اب لوگ شیئر کر رہا ہوں تو تویو ہیں یعنی عبادت و پرستش لا لحقن حقن کی ذیل میں عبادت و پرستش اور اور بلاچوم و چرا اطاعت، چونکہ اطاعت جی، اس لا اعتطہ اللہ کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت و حرمن برداری کو بھی سمجھاتے ہیں تو بلاچوم و چرا اعطاط و حرمان برداری کے لائق بلا شک و شبہ و وہ حقیقت میں صرف اور صرف اللہ کی ذات باری تعلیٰ ہے یعنی yani جو ذات جو عبادت کے لائق ہیں ہیں جی یعنی عبادت و پرشیس اور بلا چون چڑا طاعت و فرم برداری کے لائق بلا شگ و شبہ ہیں جی وہ حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے یہ ذات عبار تعلیٰ ہیں جو بلا شیخ شعبہ اللہ نے عبادت کے لائق ہے پرش کے لائق ہے اور فہم بداری کے لائق ہے بلا چھونچا اور بند مومن کو اس میں شک شعبہ کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ یہ بات حق ہے حقاً حق کا مطلب کیا ہے حق ہے حق ہے یعنی اس بات میں تردط و شک کی ہرگز گنجائش نہیں ہے حقاً حقاً کے خراب اسی بات کو اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کوئی آنکھیں لا اللہ کے بندے میں پھر بند کو شک کے کوئی گنجائش نہیں حق ان حقہ کیسے اس بات کو عموماً سمجھا رہے ہیں تو بندہ عمین کو اس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ بات حق ہے یعنی الا اللہ کے شعبہ کوئی معبود اور عبادت کے لائق اور اللہ الاطلاق فم و برداری کے لائق جو ہیں کوئی نہیں ہے تو یہ بات جو ہے بادحق ہے حق ہے یعنی اس بات میں تردد اور شیک و شعبہ کی ہرگس گنجائش نہیں اور عبادت و بندگی کے لائق اللہ واج الوجود ذات ہی ہے اس کے علاوہ دیگر موجودات کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو لیکن عبادت و بندگی کے ہرگس لائق نہیں عبادت و بندگی و اطاعت مطلقہ ہاں یہ چیز کا نبیا ہے مت بھی گنجائش مت پہ کسی ضرورتیں اور کسی کے خطاق و سور کے بھی کوئی گنجائش نہیں سو فضا اس کے ہر حکم حکمت و فلسفہ سے بھرپور ہے تو یہ تو عبادت و بندگی وطاۃ ملکات صرف اسی ذات کے لیے ثابت ہے اور سزاوار ہیں لہٰذا جو ہے اگر بند مومن کو اس دعا کے روح حقیقت کا ادراک ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ بلا شک شبہ عبادت و پرش کے لائق کوئی نہیں اور اطاۃ مطلقہ یعنی بلا چرا چون ہاں جی ہر حکم پر لبے کہنے اور ہم برداری کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر بند مومن ہمیشہ اللہ کے حضور سر تسلیم خم رہیں گے اور گناہ و نافرمانی کی ہرکس جراط نہیں کریں گے کیونکہ اس نے اللہ کے معبود برحق ہونے پر یقین کر لیا ہے تو پھر غیر اللہ کی بندگی کیسے ممکن ہے معاشیت خدا کے کی مطلب کیا ہے اللہ کی نافرمانی یعنی آپ غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں آپ شیطان کے کہنا مان رہے ہیں آپ نفس کے کہنا مان رہے ہیں خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی ماہلوک کا کہنا مان رہے ہیں نا چونکہ آپ نے آپ کو بار بار بتایا کسی کا کہنا ماننا کسی کے فرمان برداری بھی اس کے اعتاط ہے مولا امام جعفر صادق علمت من از غا علا نات بن فقط جو شاید کسی کی بات کو غور سے سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے بلا چون و چرا تو گویا کہ اس نے اس کی اطاعت کی ہے اصل کہ اس نے اس کی عبادت کی ہے فقط ابادا لہذا جو ہے جب جو شاید اللہ کے معبود برحق ہونے پر یقین کر لیتا ہے اور حقن شک و حقاً کی درسی عشق کو مکمل طور پر اپنے اندر سے ختم کر دیتا ہے اور سو حج یقین کر لیں تو پھر جو ہے بندہ مومن ہمیشہ اللہ کے حضور سر تسلیم خم رہیں گے اور گناہ و نافرمانی کے ہرگز جورات نہیں کریں گے کیونکہ اس نے اللہ کے معبود برحق ہونے پر یقین کر لیا ہے تو پھر غیر اللہ کی بندگی کیسے ممکن ہے لہذا اس ان مقدس جو ہے دعاؤں کی روح و حقیقت کو جاننے کی صحیح کریں زین گرامی میں میری سب سے درخواست ہے کہ ہم ان دعاؤں کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہماری جو سارے دعائیں سارے اورات فتح و صوفیہ واشریہ اور جو بھی دعائیں ہیں ہمسا ہاں ان کے اندر جتنے بھی مطالف ہیں وہ دعا بھی ہے وہ عمل عاقدہ بھی ہے ہاں ان کے اندر جتنے بھی مطالف ہیں وہ دعا بھی ہے وہ عمل عاقدہ بھی ہے لہٰذا ملک الجبار کا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے جو کہ عقائد میں سب سے آمن تو باللہ کی تشریح ہے دوسرے الفاظ میں آمن بین اللہ پریم اللہ کیسے اللہ پریمانہ ہے وہ اللہ ہیں جس پر تم نے اعمال اس کے صفات کیا ہیں اس کے کمالات کیا ہیں اس کی عظمت کیا ہے وہ سارا ملک الجبار واحد القحار عزیز الغفار یہ سارے اسی اللہ کے آپ کو توصیف کریں اس اللہ کے صفات بیان کر رہے ہیں کہ لہٰذا اس ملک و اللہ تعالیٰ کی تو ہی بول معرفت کا ایک سمندر ہے ایک سمندر ہے اس میں اس سے اللہ تعالیٰ کی ہم کا محقہ معرفت حاصل کریں ایک ایک دعایہ پیراگرافس سے ایک ایک لال اللہ اس کے ساتھ جو اسماع الحسنہ جو دعایہ کلمات ہیں ان میں غور و فکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کائنات کے سب سے بڑی اور اصل حقیقت ہے اسی کی معرفت حاصل کر کے بندہ اسی کا سچا بندہ بن جائیں اور آپ نے اللہ کا سچا بندہ بن گیا تو آپ نے رسول کی بھی کی رسول آپ کو اعتبار کرنا ہی پڑے گا کیونکہ میں یو تین رسول اللہ طالی علانخت فرمائے کہ میرے رسول کے اطاعت کریں گے اس نے میرے اعتاط کیا اور عائمہ کے اعتعاد بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے اولیاء کے اطاعت بھی اسی کے کو کہ اللہ نے ہم ان کے اطاعت کرنے کا حکم دیا گا تو مجھے راضی کرنا ہے تو میرا امبیا کے میری طرف سے منصوب علمہ علیہ السلام کی میرے آسمانی کتابوں کی کے اور جو اللہ ان کتابوں کے حامل ہیں ان کے اطاعت کرو تاکہ تم میرا احکامات پر عمل کر اور میرا مترف فرمان بندار بندہ بن سکیں لہٰذا میری دعائیں پر عالم ہم سب کو ان عظیم اور مقدس اور معنی سے بھرپور حقیقت سے بھرپور دعاؤں کے معنی مفہوم حرکت کو سمجھ کر ان کو زبان رکھنے کی ان کے معنی مفہوم کو دل میں اتار کر اللہ تعالیٰ کے اور صحیح معرفت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے اللہ کے ذکر کرنے کی توحیہ عطاً فرمائے آمین <سلام> <سلام>